اور اگر تو ان سے منح پھیرے اپنی رب کی رحمت کے انظر میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ